السّلام علیکم و اللہ وبرکاتہ يا أيها الناس انتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ورد منها رجال كثيرة ونساء وانتقوا الله الذي تساءلون به والأحام إن الله كان عليكم ربيبا يا أيها الذين آمنوا انتقوا الله وغولوا قولا سديدا يشرح لكم العبالكم ويأكد لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقط فاز خوصا ربيبا اما باغفرن خیر رحیث کتاب الله و خرال حديث حدي محمد صلی الله علیہ وسلم و شبر مور محدثاتها و كل محدثة بدعہ و كل بدعہ ظلالہ و كل ظلالہ و كل من فی النار فاعود باللہ سمیر علیم و تعلمون وقال اخی موعد آخر من وقال رب وقال نوجوانوں بزرگوں دوستوں آپ کی مسجد میں اس موضوع پر خطاب کے لیے دینے کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے وہ موضوع ہے دین کو ہم کیسے سمجھیں دین کو جو اللہ تعالیٰ کا دین ہے دین اسلام جسے اللہ رکن نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء کے ذریعے دنیا کے اندر بھیجا اس دین کو دین اسلام کو ہم کیسے سمجھیں ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی دین رہا ہے تمام نبیوں کا دین ایک ہی تھا البتہ شریعتیں اور اس دین پر عمل کرنے کا طریقہ الگ ہوا کرتا تھا اسے شریعت کہا جاتا ہے ہر نبی کی شریعت اس کے ماحول اس کے علاقے اور اس زمانے کے لحاظ سے ہوا کرتی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شریعت دے کر کے بھیجا جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے ہے اس میں کسی طرح کی نہ کوئی تبدیلی کی جائے گی نہ اس میں کسی طرح کا کوئی اضافہ کیا جائے گا نہ کوئی کمی کی جائے گی امن دین آئند اللہ اللہ کو جو دین معتبر ہے اللہ کے دین اسلام ہے تو یہ دین جو اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کا دین ہے اس دین کو ہمیں کیسے سمجھنا لیکن سمجھ لینے کے بعد کیا سمجھ لینا کافی ہے نہیں سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے یہ اصل یہ اصل بات ہے کہ سمجھنا اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا صرف سمجھ لینا ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگا اگر ہمارا اس کے مطابق عمل نہیں ہے اللہ رب العالمین نے نبی کو دین دیا اور اس دین کو پہنچانے کی سمجھانے کی ذمہ داری بھی اللہ عالمی نبی نبی کو نا سما وہ اللہ کہ ہم نے آپ پر ذکر کو نازم کیا ذکر یعنی دین کو نازم کیا ذکر سے مراد صرف قرآن کریم نہیں ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ پرانی کریم مراد ہے لیکن اس میں سنت بھی سب کچھ شامل ہے اس کا کہنا درست ہے لیکن اگر یہ کوئی یہ کہتا ہے, کہ سے صرف قرآن کریم ہے اس کا کہنا غلط ہے ذکر کے کئی معنی ہیں جمعہ کے خطبے کو بھی ذکر کہا جاتا ہے یا جمعہ فضا ذکر اللہ کے ذکر کی طرف دور پڑھو جمعہ کا خطبہ بھی ذکر ہے نماز بھی ذکر ہے باہ تم صلاحت علیہ ذکر میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو تو جو ذکر کا لفظ ہے یہ بہت عام ہے یہ پورے دین کو شامل ہے دین میں کی جانے والی ہر عبادت کو شامل ہے قرآن کو شامل ہے حدیث کو شامل ہے پورے دین کو شامل ہے تو اللہ ماتا کہ وہ امزلہ علی کا ذکر کہ ہم نے آپ پر دین کو نازل کیا کسی راتر کیا نا سمان الضلاع کہ جو ان کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کو آپ کھول کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تو دین کے بیان کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو دا فرمائی اور اللہ رب العالمین نے بھی دین کو بیان کیا اللہ عرمات علینہ بیانہ ہمارے اوپر اس قرآن اور دین کے بیان کی ذمہ داری کیونکہ دین اللہ رب العالمین کا ہے ہمارے نبی ایک ذریعہ ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے دین کا علم حاصل کیا ورنہ دین اللہ رب العالمین کا ہے اللہ رب العالمین نے دین کے اندر دو چیز رکھا ہمارے زمینوں سے لوگوں تک پہنچا دیا کھول کھول کر کے آپ نے بیان کر دیا تو دین کو بیان کر دیا گیا دین کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی گئی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کوئی ایسا خیر نہیں ہے جس کی طرف میں نے تمہاری رہنمائی نہ کر دی اور کوئی ایسا شرط نہیں جس سے ہم نے تم کو منع نہ کر دیا دین کے اندر کوئی چیز نہیں چھوڑی گئی ہر چیز کو بیان کر دیا گیا واضح کر دیا گیا اسی لیے دین قیامت تک کے رہنے والے لوگوں لیے کے لیے ہے کیونکہ اس کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں رکھی گئی بلکہ اس دین کو کھول کھو کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا اللہ کے لیے آپ ماتے ہیں کہ ترک تک البئی نہا ہم تمہیں ایک ایسی روشن اور واضح سفید شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہے ہیں جس کی رات بھی دن کے مانند ہے آپ دیکھیں جس راستے میں یا جس علاقے میں خوب لائٹنگ ہو یہ اندازہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ رات ہے یا دن ہے ایک دم روشنی واسطے تو آپ باتیں کس کی رات بھی دن کے مانند ہے نہ یونیگوانا آئندہ حال جس کی تقدیر میں یا جس کے لیے ہلاکت مقدر کر دی گئی ہے وہی ہلاک ہوگا اس کے علاوہ کوئی دوسرا ہلاک نہیں ہوگا جو حق کا طالب ہوگا حق کا طلبدار ہوگا حق کو جاننے کی کوشش کرے گا اسے حق مل جائے گا لیکن جس کے اندر طلب نہیں ہوگی جذبہ نہیں ہوگا اسے چیز نہیں ملے گی اور وہ ہلاک کو برباد ہو جائے گا اتنا سب کچھ واضح ہو جانے کے باوجود ہی اس کے سامنے بہت ساری باتیں واضح نہیں ہوں گی اور اس طریقے سے وہ ہلاک کو برباد ہو جائے گا کہ دین اللہ رب العالمین کا ہے اور اس دین کو واضح طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت تک سب کو پہنچا دیا دین کے ہے کوئی کمی نہیں رکھی گئی اللہ تعالیٰ کے آج کے دن ہم نے دین کو مکمل کر دیا اللہ نے دین کی تکمیل کی ہے دنیا کی تکمیل نہیں کی ہے دنیا قیامت کے آخری شخص تک اس کے اندر بہت ساری چیزیں نئی آتی رہیں گی دنیا ترقی کرتی رہے گی نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی اور پتہ نہیں دنیا اور کتنی آگے جائے گی اسے ہم اور آپ نہیں جانتے لیکن دین کو اللہ نے مکمل کر دیا ارے و محکم دین کو تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا وہ آج وقت علیہ کو نعمتی اور تمہارے اوپر نعمتیں پوری کر دیں وردی القبول اسلام الدین اور اسلام سے بطور دین میں راضی ہو گیا اللہ کی دین سے رافی اتنی اللہ کو پسند اور کوئی دین اللہ رکلامین کو پسند نہیں ہے جو اللہ کا دین اسلام دین توحید ہے تمام نبیوں کا دین ایک تھا ہر نبی توحید کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے اس کی نشر و کے لیے شرک کی خورا اور خرافات کے پلاخما کے لیے اور اس کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اللہ رب الامین دن ندیوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہم نے سب کی طرف یہی وہی کی تھی کہ ہمارے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحال نہیں ہے تم میری طلبہ کرو میری عبادت کرو میری پیدوی کرو اور اسی عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو کی تخلیق بھی فرمائی اماجن علیہ پوری کائنات کی تخلیق انسانوں کی نعتوں کی تخلیق اللہ رب العالمین کے بعد کے لیے کی گئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں الیہ حدور یعنی وہ توحید کے اقرار کریں توحید خالص ان کے اندر ہو صرف اللہ تعالیٰ کے بات کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اس عظیم مقصد کے لیے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا گیا یہ ہمارا اور آپ کے دنیا میں آنے کا مقصد ہے اللہ نے اس لیے ہم کو پیدا کیا نبی کے لیے ہماری ولادت نہیں ہوئی ہے نبی کے لیے ہماری تخلیق نہیں ہوئی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں رول اللہ کلّہ المۃ ایک حدیث میں آپ کرتے موضوع اور من روایت کہ اگر آپ نہ ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آسمانوں کو زمینوں کو پوری کائنات کو پیدا نہیں کرتا میں یہ حدیث بے بنیاد ہے ان کی آئی کڑھی ہوئی حدیث سے موجود روایت ہے کیونکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے قرآن اللہ نے کیا خمایا کہ ہم نے انسانوں کی نعتوں کو اپنی بات کے لیے پیدا کیا اور دوسری بات یہ ہے کہ دنیا ہمانبی کے آنے سے پہلے سے قائم ہے اور ہم کے اوقات کے بعد بھی دنیا قائم ہے اگر دنیا کا وجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوتا تو جب تک آپ باقاعدہ حیات سے دنیا قائم رہتی اس کے بعد ختم ہو جاتی اور آپ سے پہلے دنیا کا وجود بھی نہیں ہوتا لیکن دنیا ہنستے آدم سے شروعات ہوئی انسانوں کی اور جہاں تک زمینوں اور آسمانوں کی بات ہے تو اس سے پہلے بھی ساری چیزیں موجود تھیں تو انسانوں اور جناتوں کو اللہ رب العالمی نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ کائنات کو نبی کے لیے بنایا گیا اور اگر آپ نہ ہوگئے تو کوئی کائنات نہ پیدا کی جاتی ہے ایسی ساری باتیں بے بنیاد ہیں غلط ہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں تو دنیا اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تو یہ جو دین ہے دین توحید اللہ تعالی کا دین اس کو ہمیں کیسے سمجھنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دین کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا بتا دیا کوئی بھی بات صحابہ کے کے اوپر مشکل گزرتی تھی وہ ہمارے نبی کی بات تو لاتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے تھے کہ یہاں پر اس کا معنی کیا اس کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست و علم حاصل کرتے تھے اس کی طرف رضو کیا کرتے ہمارے بھی کی طرف رضو کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی کے تعلق سے تو سابق رام نے فرمایا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں اپنے پر ظلم نہ کرتا ہو تو آپ نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے ظلم نہیں ہے وہ قرآن کیا ہے تو لطن جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے صاف رکھا ظلم سے خلط بلت نہیں کیا ایسے لوگوں کے لیے اپن و ہے جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے پاک رکھا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بھی ہو سکتا ہے کسی انسان کے ساتھ اور انسان کے ساتھ, ساتھ، ایمان کے ساتھ ساتھ ظلم بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یعنی ایمان ہے اور ظلم بھی اس کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ آئے صاحب کرام پر گرا گزری کہا کہ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جو ظلم کرنے والا نہ ہو تو نے فرمایا کہ یہاں پر ظلم سے مراد وہ عام ظلم نہیں ہے بلکہ کیا تم نے مرد سوال ہست رحمان کی وصیت نہیں سنی جو انہوں نے اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہوئے کہا تھا یا يَا بنویہ اللہ امن شریک اللہ المنعظیم اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ظلم سے برا شرک ہے یہ کس نے بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پر ظلم سے برا شرک ہے سابق کرام کو عربی زبان آتی تھی عربی زبان کے ماہر تھے بلکہ اپنے علاوہ دوسروں کو وہ اجمی سمجھتے تھے اجمی کہتے ہیں کنگے کو جس کو بولنا نہ آتا ہو جو اپنے معافی زمین کو ادا نہ کر سکتا ہو جو اشاروں اور کناروں میں بات کرتا ہو اس کو اجنی کہا جاتا ہے ان کے پاس زبان اتنی زبردست تھی کہ اپنے علاوہ دیگر زبان والوں کو اجنی کہتے تھے کہ گونگے بہرے لوگ ہیں ان کو بولنا ہی نہیں آتا اپنے معافی زمین کو ادا ہی نہیں کر پاتے ہیں لوگ ان سب کو اجنی کہا کرتے تھے اتنا زبان کی مہارفت پر اتنا اونچا مقام و مرتبہ حاصل کرنے کے باوجود بھی وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ ظلم کا معنیٰ کیا ہے ظلم کا مطلب کیا ہے نہیں سمجھ سکے اللہ کے ثر کے بات تشریف شریک لے گئے اور یہ کہا آپ نے کہ یہاں پر ظلم سے مراد کیا ہے شرک مراد ہے کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے ظلم کا مطلب ہی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی جگہ پر نہ رکھنا بلکہ کسی اور جگہ پر رکھنا اس کو ظلم کہا جاتا ہے یہ ظلم ہوتا ہے ہے اس لیے بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے عبادت کی جگہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اب اس عبادت کو اللہ کی ذات پر رکھنے کے بجائے کسی اور کے ساتھ رکھیں گے تو ظلم ہو جائے گا وہ ظلم ہو گئے اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اگر آپ خاص کریں گے یا کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھیں گے تو ظلم ہو جائے گا کیونکہ یہ اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں جو باپ کا حق ہے وہ حق اگر آپ اپنے بڑے, بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کو دے دیں گے تو یہ باپ کے اوپر ظلم ہو جائے گا کیونکہ ان اختیارات اور ان حقوق کا حقدار آپ کا بھائی نہیں ہے بھائی کا بھی حق ہے لیکن باپ کا حق زیادہ ہے ماں کا حق زیادہ ہے تو جس کا جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا اسی کو عدل کہا جاتا ہے اور ظلم اس کے برخلاف ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عبادت کی مستحق ہے اب اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور کے بات کرنا یہ شرک ہے اللہ تعالیٰ کے جو اختیارات ہیں جن میں اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا ان اختیارات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ماننے کے بجائے کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھیں شرک ہو جائے گا اللہ ہی عالم الغیب ہے اب اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھیں اللہ عمین کے ساتھ شرک ہوگا کیونکہ اللہ رب العالمین نے کسی کو عالم الغیب نہیں بنایا اللہ ہی کی ذات عالم الغیب ہے کل علم الغیب اللہ آپ کہہ دیجئے غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے ہاں اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء میں سے جس کو چاہا غیب کی باتیں بتائیں لیکن غیب کا علم اللہ رب العالم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں کسی ذریعے سے اگر کوئی چیز معلوم ہو جائے اسے غیب نہیں کہا جاتا ہے آج سوشل میڈیا ہے دنیا کے آخری کونے میں کوئی واقعہ پیش آتا ہے آپ کو فوراً معلوم ہو جاتا ہے غیب کا مطلب ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں غیر موجودگی میں کوئی چیز پیش آ جائے اور بغیر کسی ذریعے اور سبب کے آپ اس کو معلوم کر لیں اس کو کہا جاتا ہے غیب اگر آپ نے کسی سبب کے ذریعے معلوم کیا تو غیب نہیں رہ گیا آپ کو کسی نے فون کر دیا آپ نے ٹیلی ویژن میں دیکھا واٹس ایپ پر آپ نے دیکھ لیا فلاں ملک میں زلزلہ آیا ہے آپ کی غیر موجودگی میں ہو رہا ہے اب آپ یہ کہیں کہ ہمیں غیر نہیں غیر نہیں ہے کیونکہ آپ کو کسی کے ذریعے سے یہ چیز معلوم پڑی تو اللہ رب العالمین بھی اپنے انبیاء کو وہی کے ذریعے سے غیب کی باتیں بتائیں اس لیے کسی بھی نبی کے پاس غیب کا علم نہیں تھا تو جو اختیارات ہیں اللہ رب العامین کے ان میں کسی کو وہ حق دینا وہ اختیار دینا ہی اللہ رب کے ساتھ شرک ہوتا ہے اللہ ہی مارنے والا ہے جلانے والا ہے اب اللہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے وہ شرک ہوگا اللہ تعالیٰ ہی اولاد دینے والا ہے ابھی کسی اور کے بارے میں عقیدہ رکھے جو بھی اولاد دیتے ہیں یہ اللہ رب ابلامین کے ساتھ شرک ہوگا اللہ ہی سب کا خالق اور مالک ہے رب ہے اب اللہ اور دنیا کے نظام چلانے والا اب اگر آپ یہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ بھی کوئی ہے تو اللہ العالمین کے ساتھ شرک ہو جائے تو اللہ جین ایمان جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے صاف رکھا با کو صاف رکھا ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اس آئے سے یہ بھی بات معلوم ہوئی کہ ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے ایمان کے ساتھ ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جس کے دل میں ایمان بھی ہو ساتھ ہی ساتھ وہ شرک کرنے والا بھی ہو ایسا ہو سکتا ہے اسی لیے اللہ رب اللہ نے کیا فرمایا شرط لگائی کہ ایمان کو دھمب سے پاک رکھا شرک سے پاک رکھا اس نے اگر شرک سے پاک نہیں رکھا تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کس ایمان کا فائدہ ہوگا جس ایمان کے ساتھ شرک نہ ہو اگر اس کے ساتھ شرک آ گیا تو اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لہذا ایمان کے ساتھ ساتھ شرک کی آمیزش ہو سکتی ہے ایک انسان ایمان والا ہے روزہ رکھنے والا نماز پڑھنے والا حج کرنے والا زکات دینے والا قربانیاں کرنے والا تاجد کی نماز پڑھنے والا صدقات و خیرات کرنے والا وہ شرک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا شرک کرنے والا بھی ہو سکتا ہے کیوں اس لیے کہ اس میں ایمان جو حقیقی ایمان ہے جو ایمان انسان کو شرک سے روکے وہ ایمان اس کے اندر نہیں پایا جاتا اس لیے ایک طلبہ پڑھنے والا ایک ایمان والا بندہ بھی شرک کرنے والا ہو جاتا ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے ہمارے بھی کہ پیشے کوئی بھی ہے کہ قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ ہماری اس امت کے لوگ قبیلے شرک کرنا نہ شروع کر دیں قبیلے دوست کی بدھ کا پوجنا نہ شروع کر دیں اس کے تواف کرنا نہ شروع کر دیں اور اللہ اب نے فرمایا ہے کہ تم سابقہ احمتوں کی پیروی کرو گے سابقہ احمتوں میں شرک آیا کہ نہیں آیا شرک اللہ نے دین بھیجا توحید بھیجا دنیا کے اندر اس کے بعد پھر لوگ توحید سے بھٹک گئے ان کے اندر شرک آیا پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجا پھر ان لوگوں کو اللہ اکبر ہلاکوں برباد کر دیا تو ان کے اندر شرک آیا کہ نہیں شرکایا آیا ان کے اندر شرک تو اللہ فرماتا کہ سابقہ قوموں کی تم تقلید کرو گے جو سابقہ قومیں اہل کتاب گزر چکی ہیں وہ دونوں سارا قومیں تم ان کی تقلید کرو گے ان کے نقش قدم کی پیروی کرو گے یہاں تک کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بھی آدمی ہوگا جو کسی گوڑ کے بل میں گیا ہوگا یا سانڈا کے بل میں گیا ہوگا تو تمہاری امت کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے جو سانڈا کے بل کے اندر جائیں گے اس طریقے سے ہمارے میں نے فرمایا کہ جیسے دو جوتے ہوتے ہیں اور, اور لمبائی چوڑائی سب برابر ایسے ہی تم بھی سابقہ امتوں کی پیروی کرو گے ہمارے فرمایا جیسے تین ایک دوسرے تین کے برابر ہوتا ہے جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے ایسے تم بھی سابقہ قوموں کی تقلید کرو گے ہمارے فرمایا قوموں میں یہود ہے اس وقت ان شرک پیدا ہوا کہ نہیں ہوا شرک پیدا ہوا تو جب آپ فرماتے تم کی تقلید کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سمت کے اندر بھی شرک پیدا ہوگا کلمہ پڑھنے والا شرک کرے گا کچھ لوگوں کو مغالتا ہے کہ جو کلمہ پڑھ لیا ہے وہ, وہ شرک نہیں کر سکتا کلمہ پڑھنے والا شرک کرنے والا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں میرے بھائی کلمہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے اللہ کے سر کی پیشن گوئیاں ہے یہ ایک حدیث بھی آپ کو سناتا ہوں میں ہمارے بھی فلماتے ہیں جس بردے جس بدے کے اوپر چالیس ایسے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے باللہ شریک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنے والے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس جنازے کی مخفرت فرما دیتا چالیس بنتے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہیں جنازے کی نماز کون پڑھتا ہے مسلمان ہی پڑھتا ہے کیا یہودی جنازے کی نماز پڑھتے ہیں کیا کرسچن پڑھتے ہیں کیا غیر مسلم جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اپنے مردوں پر کون پڑھتا ہے مسلمان پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا بنتا پڑھتا ہے پھر ہمارے بین یہ قیدی کیوں لگائی کہ چالیس ایسے لوگ اللہ تعالی کے ساتھ شرک نہ کرنے والے ہوں وہ جنازے کی نماز پڑھتے اس آدمی کی مغفرت ہو جاتے آپ نے قید کیوں لگائی اس لیے لگائی قید کہ ہو سکتا ہے بندہ نماز پڑھنے والا کلمہ پڑھنے والا اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا بھی ہو شرک بھی کر سکتا ہو کرے ہو ہو سکتا ہے اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور شرک جب بھی پیدا ہوا ہے مسلمانوں کے اندر ہی پیدا ہوا ہے شرک غیر مسلموں کے اندر نہیں پیدا ہوا شرک مسلمانوں ہی اس کائنات میں شرک پیدا ہونے کی تعریف معلوم ہوگی پہلے شرک نہیں تھا اس دنیا کے اندر توہین ہی تھی اس دنیا کے پہلے انسان ہنستے آدم علیہ السلام اور ہنستے حلوا ان کی بیوی جنت میں رہتے تھے جنت میں ایک تھا اس کے پاس جانے سے اللہ رب العالمی نے منع کر دیا تھا شیطان کے باقاعد میں آگے دونوں اور وہ دونوں وہاں اس کا ذائقہ چکھ لیا یا اس کا مزہ چکھ لیا انہوں نے اب ان کے جسم سے کپڑے اترنے لگے اور اس باغ کے اندر جو درخت وغیرہ تھے ان کے پتوں سے لے کر کے اپنی شرمگاہ کو لوگ چھپانے لگے اللہ رب العامی دونوں کو آس جنت سے زمین پر بھیج دیا اسی جنت میں جانا ہے اہل توحید کو جس جنت سے حسط آدم اتارے گئے وہ اہل ایمان کے علیہ توحید کی میرا ہو اس جنت کے اندر وہی جائے گا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں ہوگا اس جنت کے اندر سب سے پہلے رہنے والے حست آدم اور ان کی بیوی ہوا اسی جنت سے نکالا گیا جس جنت کا اللہ رب العالمین نے علیہ توحید سے وعدہ کیا دنیا میں بھیج دیا گیا دونوں کو دونوں ایک تو نبی ہیں اور ایک نبی کی بیوی ہے دونوں جب دنیا کے اندر آئے تو توحید لے کر کے آئے دونوں واحد ہیں ان کی نسل چلی ان کے پیٹ سے جو پیدا ہوئے سب کے سب توحید پر قائم تھے کوئی اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے والا نہیں تھا سب کا اللہ پر ایمان پریمان پر ایمان تمام چیزوں پر ایمان تھا سب سے پہلی بد نصیب قوم جس کے اندر شرک پیدا ہوا وہ نور علیہ السلام کی قوم ہے تقریبا سات سو سال کے بعد دنیا میں شرک پیدا ہوا دنیا پہلے شک نہیں تھا دنیا کی سب سے قدیم چیز توحید ہے سب سے اصل چیز توحید ہے اور یہی معاملہ سنت کا بھی ہے سنت اور بدعت کے معاملے میں سنت سب سے قدیم ہے بدعت جدید اور نہیں ہوتی ہے تو کی سنت کا تعلق نبی کی ذات سے ہوتا ہے صحابہ کی ذات سے ہوتا ہے اور بدعت کا تعلق بعد کے دور سے ہوتا ہے اس لیے بدعت نہیں ہوتی ہے سنت قدیم اور پرانی ہوتی ہے ہمارے یہاں لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی عید ملاد النبی کیوں مناتے ہو شب برات کیوں مناتے ہو فلا چیز کیوں کرتے ہو کہتے آپ کی بات تو نہیں ہے میں تو برسوں سے کرتا چلا آ رہا ہوں ہمارے ملک میں ہمارے علاقے میں شاموں سے چیز چلی آ رہی ہے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے کتنا بھی سال گزر جائے سنت سے زیادہ وہ پرانی نہیں ہو سکتی کیونکہ تمام بدعت بعد میں ہی یاد کی گئی ہے ہر بدعات کی تاریخ اور اس کی عمر سنت سے کم ہے اور معمولی ہے سب سے قدیم سنت ہے بدعات بعد کی چیز ہے جیسے توحید سب سے قدیم ہے اور شرک سات سو سال کے بعد پیدا ہوا پہلے دنیا میں توحید شرک نہیں تھا صرف توحید تھی ایسے ہی نبی کے زمانے میں صرف سنت تھی بدعت بعد میں پیدا ہوئی بدعت کی عمر سنت سے کم ہوتی ہے تو دنیا کے اندر توحید شرک بھی تھا دنیا کے اندر نور اسلام کی قوم سے شرک پیدا ہوا کیسے شرک پیدا ہوا وسیلے سے پیدا ہوا کیسے وسیلے سے پیدا ہوا اللہ رب العالمین نے کے کے کے اندر نور کے اندر سورہ ان کے جو پانچ اچھے اور بزرگ لوگ تھے ان کا ذکر کیا ہے وقت یبوس یوس نصر اور سعا یہ پانچ ان کے انتہائی بزرگ لوگ تھے نیک لوگ تھے جب وہ مر گئے ان کی بات ہو گئی تو انگلش نے آ کر کے ان سے کہا کہ بھائی تمہارے بڑے اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے تم ان کی تصویریں بنا لو مجسمے بنا لو اور جہاں تم عبادت کرتے ہو وہاں پر سب کر لو وہاں کھڑا کر دو ان کے مجسموں کو کیا مقصد تھا ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ تعالی کا کی قربت حاصل کرو گے اور تم بھی انہیں کے طریقے سے نیک بننے کی کوشش کرو گے نیک بننے کے جذبے سے یہ چیز پیدا کی گئی کہ نیک بن جائیں گے لیکن طریقہ کیا تھا طریقہ غلط تھا طریقہ غلط تھا اس لیے جذبہ اگر انسان کا نیک ہے لیکن اس کا طریقہ غلط ہے تو راستے پر چلو گے تب جنت ملے گی دوسرے راستوں پر چلو گے جہنم کے اندر جاؤ گے ہمارے بھی نے مرتبہ خط کھینچا ایک سیدھا خط سیدھی لکیر دائیں بائیں بہت ساری لکیریں کھینچی کہ یہ جنت کی راہ ہے. یہ سب پکڈنڈیاں ہیں یہاں پر شیطان ہیں اور جہنم کی طرف بلانے والے جو آج دن سے بچ کر کے رہنا یہ سیدھی رائے شرارت سے مستقیب روشن شاہرا یہ ہے اس پر جو چلے گا وہی جنت کے طرف جائے گا اب یہ آپ اس راستے کو چھوڑ کر کے یہ جو اس کے دائیں بائیں پکڈنڈیاں ہیں پرخطر راستے ہیں ان راستوں پر آپ چل کر کے نیکی حاصل کرنا چاہیں اور جنت پر پہنچنا چاہیں پہنچ سکتے نہیں پہنچ پائے گا کیوںکہ آپ نے راستہ غلط چنا ہے آپ کو جانا ہے مکہ اور راستہ چننے کسی اپوزٹ کا تو آپ مکہ پہنچیں گے اور دور ہوتے جائیں گے مکہ سے کتنے دور ہوں گے کیونکہ آپ اپوزل چل رہے ہیں وہ راستہ مکہ نہیں لے جاتا وہ راستہ کسی اور شہر لے جاتا تو راستہ بہت اہم ہے یہ کس راستے پر آپ کو چلنا ہے تو راستہ جو انہوں نے منتخب کیا راستہ غلط تھا اگر جو ان کا جذبہ خیر کا تھا آج بہت سارے لوگ خیر کا جذبہ رکھتے ہیں لیکن راستہ غلط چن لیتے ہیں جذباتی ہی نوجوان ہیں نیا خون ہے نیا جوش ہے نیا ولا ہے راستہ کچھ اور چن لیتے ہیں اگر جن کا کا مقصد نیکی ہوتا خیر کا ہوتا ہے لیکن راستہ غلط چن لیا جب راستہ غلط چن لیا تو پھر آپ اس کا نتیجہ صحیح نہیں ملے گا اس لیے راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے راستہ صحیح ہوگا تب آپ کو خیر ملے گا الغرط انہوں نے کہا کہ بھائی ان کے جسم نصب کر دو ان کو دیکھ کر کے تم نیک بنو گے ان کی طریقے سے بننے کی کوشش کرو گے ایک نسل گزر گئی جب دوسری نسل آتی ہے تو انگلش نے کیا کہا ان کو کہا کہ بھائی یہ جو مجسمے ہیں تمہارے آبا و اجداد کے مجسمے ہیں بڑے اچھے لوگ تھے نیک لوگ تھے تم تو گنہگار ہو ڈائریکٹ تمہاری اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے تم گنہگار ہو کیسے اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو اللہ تعالیٰ تک پہنچ تو صرف نیک انسان کی ہوتی ہے جو گنہگار نہ ہو اس کی ہوتی ہے تم نہیں پہنچ سکتے اب کیا کرنا پڑے گا تب ہمیں اب آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ ان کا واسطہ لینا پڑے گا کہ رب العالمی تو ان کے واسطے سے بارش برسا دے اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے میں اولاد دے دے اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے تو ہمیں دے صحت دے،, دے دے ہماری بیماریوں کو دور کر دے اب تم کو واسطہ لینا پڑے گا کیوں اس لیے کہ تمہاری ڈائٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچ رہی ہے ڈائٹ پہنچ ہوتی ہوتے تو ہی نہیں ہو تو گنگار ہو تو یہ کو الٹا سب سکھا دیا جس نے ابلیس نے اب وہیں سے دنیا میں شرک پیدا ہوا اس سے پہلے دنیا میں شرک نہیں تھا کون لوگ شرک پیدا ہوا مسلمان تھے غیر مسلمان مسلمان تھے تھے یہ کوئی ہستے آدم کے علاوہ کوئی اور کوئی کسی اور نسل سے پیدا ہونے والے لوگ نہیں تھے ایسے نہیں اللہ ان کو آسمان سے نئے لوگوں کو زمین پر اتار دیا تھا جو ان کو پہاڑوں سے پیدا کر دیا تھا جیسے سالیہ اسلام کی اوٹنی کو لانے پیدا کیا ایسا نہیں تھا یہ وہی لوگ تھے ہست آدم کی نظر میں سے تھے بھائی ہست آدم کے ماننے والے نبیوں میں کے ماننے والے تھے مسلمان انہیں لوگوں میں سے تھے انہی کے اندر شرک پیدا ہوا جو پیدائشی مشرق ہو جو کلمہ ہی نہ پڑھنے والا اس کو کیا کہیں شرک پیدا ہو گیا شرک تو پہلی بار جب پیدا ہوئی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوا اس مہارتے میں نہ رہنا کبھی ہم تو مسلمان ہیں ہم شرک کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں یا مسلمان شروع نہیں کر سکتا کبھی اس مہارت اور دھوکے میں مت رہنا پہلی بار بھی شیخ مسلمان کے اندر پیدا ہوا اللہ نے نور اسلام کو بھیجا نورسلام نے سال نو تک لوگوں کو دین توحید کا درس دیا ساڑھے نو سو سال تک چھوٹی مدت ہے اور بڑی مدت ہے سب کے پاس گئے ہر فرد کے پاس گئے اعلانیاں خاموشی کے ساتھ تنہائی میں خلبت میں ملاقات کر کے سب کو دن کی دعوت پہنچائی لیکن اس کے باوجود بہت کم لوگ ایمان لے کر کے آئے عبداللہ بن عباس ہواتے ہیں کہ اسی پچاسی لوگ ایمان لائے تھے ساڑھے نو سو سال کی دعوت اور محنت کا نتیجہ کتنا اسی پچاسی لوگ نبی ہیں محفق ہے توفیق اللہ سے مل رہی ہے لیکن ایمان لوگ قبول نہیں کر رہے ہیں ساڑھے نو سو سال کی دعوت آج ہم ایک سال کسی کو دعوت دیتے ہیں اس کے بعد انسان مایوس ہو جاتا ہے سال بھر سے کہہ رہا ہوں نہیں چھوڑ رہے ہوں ساڑھے نو سو سال تک انہوں نے دعوت دی سال بھر کی دعوت دے کر کے انسان اکتا جاتا ہے اب تو خلاص اب یہ, یہ, یہ شرک نہیں چھوڑیں گے یہ بھی دانت نہیں چھوڑے نہیں سدریں گے ایک سال سے محنت کر رہا ہوں ایک سال نہیں ساڑھے نو سو سال تک محنت کی تھی ہنسا سلام پھر بھی صرف اسی پچاسی لوگ ایمان لے کر کے آئے. اللہ نے کیا کیا اللہ نے تمام لوگوں کو جن کو جنہوں نے توحید چھوڑ دی تھی شرک میں پڑ گئے تھے ان سب کو اللہ نے ہلاک و برباد کر دیا کیا کہ کی نہیں کیا کون بچے تھے جو ایمان لائے تھے جو توحید پر آئن تھے وہی لوگ بچے ٹھیک ہے سارے لوگ ہلاک و برباد ہو گئے اب ایک مرتبہ دنیا پھر خالی ہو گئی کن سے مشرقی سے اور پھر دنیا میں کوئی شرک کرنے والا باقی نہیں بچا اللہ تعالیٰ کا گھر نہ چھوڑنا. سارے گھروں کو برباد کر دینا سب کو ملا دینا گھر بھی برباد کر دینا ان کو بھی برباد کر دینا کوئی بھی کافر مشرق نہیں بچا تھا سب کو اللہ نے پانی میں ڈوبو تھی اللہ کو برباد کر دیا مومن بھی جو تھے وہی بچے جو پہاڑی پر گئے پانی ختم ہو گئے نیچے زمین پر آئے اب پھر ایک مرتبہ دنیا سے شرک کا خاتمہ دنیا میں صرف توحید پھر دھیرے دھیرے جو شرک پیدا ہوا تو پھر اللہ نے ان کو بھیجا دنیا کے اندر بھیجا کہ نہیں بھیجا پھر جب پیدا ہوا شرک اس کے اندر پیدا ہوا انہی مومنین سے کی نسل سے پیدا ہونے والے لوگوں کے درمیان شرک پیدا ہوا تو میرے بھائی شرک پہلی بار دوسری بار تیسری بار جب بھی ہوا پیدا یا شرک آیا مسلمانوں ہی کے اندر آیا کیونکہ دنیا کی شروعات مسلمان سے ہوئی ہے دنیا کی شروعات کافر سے نہیں ہوئی ہے سب سے پہلے مسلمان سب سے پہلے نبی سب سے پہلے انسان فطح آدم علیہ اللہ سلامت ہے سے دنیا کا وجود ہوا انسانوں کا انہیں سے دنیا قائم ہوئی دنیا چلی اس لیے دنیا کی شروعات مسلمان سے ہے اسی لیے دنیا میں جب مسلمان نہیں رہے گا دنیا بھی ختم کر دی جائے گی اللہ کا سم حدیث ہے جب تک دنیا کے اندر ایک مسلمان بھی توحید پر ہے ایک اللہ تعالیٰ کا یاد کرنے والا باقی ہے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی دنیا اگر باقی ہے تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی لہذ جس دن مسلمان ختم ہو جائیں گے دنیا سے وہ لوگ بھی ختم ہو جائیں گے کوئی نہیں بچے گا <سلام> دنیا قیامت قائم ہو جائے گی ایک بندہ بھی اللہ کا نام لینے والا عہد عہد کہنے والا اللہ پرمان لانے والا ہے قیامت نہیں قائم ہوگی قیامت ان لوگوں پر قائم ہوگی جو وہ شرک ہوں گے اللہ کے کار کرنے والے ہوں ان لوگوں کے اوپر قیامت قائم ہوگی تو یہ جو شرک ہے اس شرک سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان تو جو ہے اس کے اندر نماز روزہ بھی ہو اللہ پر ایمان بھی ہو اللہ رب براہمن کے ساتھ شرک کرنے والا بھی ہو اس لیے کبھی انسان اس مخالفتے میں نہ رہے کہ جو دین جس کو ہمیں سمجھنا ہے دین تو ہے اس دین کے اندر توحید کی بڑی اہمیت ہے توحید کے لیے کرام دنیا کے اندر بھیجے گئے دن اور رات میں ہمیشہ توحید کا ذکر ہوتا ہے ہمیشہ چوبیس گھنٹے توحید کا ذکر ہوتا ہے آپ سب لوگ یا بہت سارے لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں ہم ہمارے آزیشوں کو سلفیوں کو توحید اور سنت کی دعوت دینے والوں کو کہ آپ لوگ ہمیشہ توحید ہی پہ باتیں کرتے ہیں ہمیشہ سنت ہی کی بات کرتے ہیں کوئی اور ادو نہیں لیتے حالانکہ یہ بات غلط ہے دیگر موضوعات کو بھی خطاب کرتے ہیں لیکن توحید سنت اس لیے کیونکہ ہی بنیاد ہے کیا کامیابی کی اگر یہ نہیں ہے تو روزہ نماز سے کچھ فائدہ نہیں ہے توحید کا ذکر تو ہمیشہ ہوتا ہے اذان کیا ہے یہ دن اور رات میں پانچ مرتبہ اذان ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی پانچ مرتبہ اذان ہوتی ہے پانچ مرتبہ اقامت ہوتی, ہوتی, ہوتی ہے ہر ملک اور ہر شہر کی نمازوں کے اوقات مختلف ہیں ابھی یہاں اذان نہیں ہو رہی ہے ہو سکتا دنیا کے کسی ملک میں اذان ہو رہی ہو دنیا کے کسی کونے میں نماز ہو رہی ہے اقامت ہو رہی ہو کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرتا جس لمحے میں یا تو اذان نہ ہوتی ہو یا تو جو ہے نماز نہ ہوتی ہو یا تو اقامت نہ ہوتی ہو اذان میں کیا ہے توحید اور سنت کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہے اللہ کی ویدانیت کا اللہ کی بڑائی کا نبی کی جو ہے رسالت کا نبی کی نموت کا ذکر ہے نماز کا ذکر ہے وہی ذکر ہے پورا کا پورا لوگ کہے توحید کا ذکر ہمیشہ کر دو پورا پوری نماز آپ کی توحید ہے پوری اذان آپ کی توحید ہے پوری اقامت آپ کی توحید ہے سب کچھ توحید ہے پورا قرآن آپ کا توحید ہے جمعر تیار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا قرآن توحید پر مشتبہ ہے یا تو قرآن میں توحید کے بارے میں براہ راست بتایا گیا یا تو یہ بتایا گیا کہ جو توحید پر ایمان نہیں لائے گا اس کا انجام کیا ہوگا یا اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے بارے بیان توحید پر ایمان نہیں لائے اللہ سرا کو کو برباد کر دیا یہی چیزیں قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں اس لیے رحمد اللہ پورا قرآن توحید ہے اور آپ کہتے ہو بھی توحید کا ذکر مند کرو آپ ہمیشہ توحید بیان کرتے ہو ہمیشہ شرک پر رد کرتے ہو کیوں نہ کریں بھائی جب دین وہی ہے ہمارا قرآن وہی ہے ہماری نماز وہی ہے ہماری اذان اور ہماری اقامت وہی ہے ہماری حدیثیں وہی ہیں تو ہم اور کا ذکر کریں اس کے علاوہ جب وہی بنیاد ہے تو اس کے علاوہ جس چیز کا ذکر کیا جا سکتا ہے اس لیے توحید کا ذکر ہمیشہ ہوتے رہنا چاہیے شرک کی مذمت اور اس کی خرابیوں کو ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے کیونکہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شیر کرنے والوں کی سدا جہنم ہے شر کرنے والا جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا شرک سب سے بڑی غداری ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر اگر اس ملک کے ساتھ غداری کی جائے اس ملک کے اندر غداری کرنے والے کو سدائے موت دے دی جاتی ہے شرک کرنا اللہ تعالی کے ساتھ غداری تعالیٰ اس غداری کو معاف نہیں کرے گا دیگر گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا لیکن اس گناہ کو اللہ معاف نہیں کرے گا آپ اس ملک میں رہتے ہیں دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اگر دنیا کے ساتھ آپ اس ملک کے ساتھ غداری کریں گے کیا وہ ملک آپ کو معاف کر دے گا پھانسی کے, دل... کے پردے پر لٹکا دے گا اپنے की دیا جائے کیوں اس لیے کی سب سے بڑی گداری کی ہے اس نے राज کے ابن امان کو تباہ کیا ہے है کو راز, راز کی چیزیں کی ہیں جو ابن ومان سے متعلق ہیں لہذا ایسے انسان کی صدا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور ظالموں کا مشرقین کا کوئی برگار نہیں ہوگا گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا شرک کو, کو, کو, کو ہمیشہ جہنم کے لے جانے کا ذریعہ بن جائیں ان گناہوں کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اگر انسان توبہ کے بغیر مر جاتا ہے کبھی اس کی نفرت نہیں ہوگی لہذا شرک سے اپنے آپ کو پاکو صاف رکھنا ہے اگر ہمارے پاس ہمارے عمل میں ہماری عبادات میں ہمارے ایمان اور عملے میں شرک ہے تو ہمارے ایمان اور عبادات کا کوئی فائدہ اللہ ابرآم کی نظر میں نہیں ہے ذرات کی شکل میں اللہ اب اس کو اڑا دے گا کیونکہ یہ شرک سب سے بڑا گناہ سب سے بڑا ظلم سب سے بڑا شر سب سے بڑی معاشیت سب سے بڑا منکر سب سے بڑا جو ہے گناہ اس سے بڑا کوئی گناہ اس اسور زمین پر نہیں پا جاتا آج ہر علاقے میں بہت ساری اسکیمیں چلتی ہیں بہت ساری وہیں چلتی ہیں تاریخیں چلتی ہیں کہ بھائی یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کو منشیات سے پاک رکھنا ہے نہیں وہیں چلاتے ہیں کہ ڈرگس سے پاک رکھنا ہے شراب نوشی سے پاک صاف رکھنا ہے ٹھیک ہے بہت اچھی کوشش ہے ہم کا ساتھ دیتے ہیں نہیں ہونا چاہیے سارے چیزیں غلط ہے حرام ہے لیکن میرے بھائی جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک کیا اس کے لیے اس کے خلاف ہم لوگ مہم چلاتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس علاقے کے اندر شرک نہیں ہونا چاہیے یا ہمارے خاندان میں شرک نہیں ہونا چاہیے ہمارے رشتہ میں کسی کے پاس شرک نہیں ہونا چاہیے کیا ہم اس کی مہم چلاتے ہیں کیا اس کے لیے ہم تحریر چلاتے ہیں سگریٹ موسیقی کے خلاف مہم چلاتے ہیں احتجاج بھی کرتے ہیں دھرنا بھی دیں کہ پروگرام میں شریک ہوں گے شراب موسی کے خلاف چلاتے ہیں شراب نوشی یا شراب پینے والا انسان جنت میں جا سکتا ہے, لینے والا جنت میں جا سکتا ہے. نے شرک نہ کیا ہو. لیکن ایک شرک کرنے والا اگر جن زندگی بھر شراب کے ایک قطرہ بھی نہیں پیا کبھی ڈرگس بھی نہیں لیا وہ بھی جہنم ہی کے اندر جائے گا اگرچہ شراب نہیں پی شراب پینے والا جنت کے اندر جا سکتا ہے اگر اس نے شرک نہیں کیا شراب نہ پینے والا اگر شر کرتا ہے تو جنت کے اندر نہیں جا سکتا یہ ہے اس دید کا کی بنیاد جس کو ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت دے شر کرنے والا مکے کے کھانے کعبہ کے اندر بھی مر جائے وہیں اس کو जाए کر دیا جائے تو جنت کے اندر جائے گا لیکن ایک انسان مومن ہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر مر جائے چاہے اسلامی ملک ہو یا کافر ملک ہو تو پر ہے شر کرنے والا نہیں جنت کے جائے جنت امار اور ایمان کی بدولت ملتی ہے ایمان کو شرک سے باق رکھنے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کے لیے اپنا ہے. قبر میں سے دنیا کے در بھی اور ایسے لوگوں کے لیے جنگت ملتی ہے جو اپنے ایمان کو شرک سے پاک و صاف رکھتے ہیں اس کے خلاف مہم چلانے کی ضرورت ہے اہلوار آپ کو, کو جہنم سے بچاؤ کیسے جانا سمجھائیں گے ان کو شرک سے رو کر کے توحید کی دعوت دے کر کے بہت بڑی ذمہ داری ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اگر ہم نے توحید سمجھ لیا تو اس کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ذمہ داری لوگوں تک بتانا بھی ہماری ذمہ داری یہ نہیں کہ ہمارے سینے کے اندر آ گئی خالص خلاص ہم ہو گئے ہم پر خوابی ہماری لیے نہیں آپ کو لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اپنی حیثیت کے مطابق اچھے انداز میں اپنے خاندان والوں کو بتانا بھی اس کو آپ مارکیٹ کے اندر جاتے ہو کلیئرنس لگتا ہے یہاں تو شاید کم ہوتا ہوگا سعودی عرب وغیرہ کے اندر یہ بہت اسکیمیں چلتی ہیں آف لگتا ہے یعنی سعودی عرب کا سامان کبھی بیس سیال مل جاتا ہے ساتھ مل جاتا ہے کہ نہیں جو سعودی عرب رہنے والے سب لوگ جانتے یہاں بھی شاید ہوتا ہوگا بڑے بڑے مال میں جب اور آفر لگتا ہے تو وہاں آفر لگتا ہے جب آفر لگتا ہے تو کیا کرتا ہے انسان فون کر کے بتاتا ہے کس کو پانچ سو کی جو پینٹ تھی وہ پچاس سو روپئے بھی مل رہی ہے میں نے اس سے پہلے پانچ سو روپیہ خریدا تھا آ کر کے لے لو ورنہ ختم ہو جائے گی فون کرتا ہے کہ نہیں کرتا اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے یہ دنیا کے لیے ہم بتاتے ہیں لیکن دن کے لیے تو ہند کے لیے جو زیادہ ضرورت ہے جس کی سزا ہمیشہ رہنے والی ہے دنیا کے اندر تو دنیا کدھر بھی جائے گی آپ کے پاس مال ہے نہیں ہے دنیا کدھر جائے گی دنیا تعمی لیکن اس کے بعد جو زندگی آنے والی کون سی ہے ہمیشہ والی زندگی آخرت کی زندگی وہ ہمیشہ باقی کے والی اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے وہ کیسے ہماری وہ, وہ زندگی سمرے گی اگر ہم توحید پر قائم رہیں گے شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تب ہماری وہ زندگی سمرے گی آخرت کی مال سے نہیں سمرے گی وہ زندگی منصب سے نہیں سمرے گی گاڑی سے دکان سے نہیں سمرے گی وہ زندگی اگر مال بھی ہے دولت بھی ہے اور منصب بھی ہے الحمد لیکن توحید اور خالص نہیں ہے اور اگر شرک نہیں ہے اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں یہ سب ابال ہے سب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے انسان کے لیے تو اپنے ایمان کو شرک سے پاک رکھنا ہے یہ دین ہے نبی کا اللہ کا دین دین توحید جس دین کے اندر شرک کوئی کوئی گنجائش نہیں جس دین کے اندر کی کوئی گنجائش نہیں نبی کا کلمہ پڑھ لیا محمد اللہ اور نبی کی خالص اتباع کرنی ہے ان کی انتباہ میں جیسے توحید کے ساتھ شرک کی آمیزش نہیں ایسی نبی کی سنت کے ساتھ ابدات کی آمیشی شکل ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس سے پا کو صاف رکھنا جو ہم کرنا پڑھتے اس کا مطلب یہی ہے اس کے چار تقاضے ہیں جو ہم اللہ اللہ اللہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کی وہ یہ کہ نبی نے جیسے اللہ کی بات کی وہ اسے اللہ کی بات کریں گے نبی نے جو حکم دیا اس پر عمل کریں گے نبی نے جس سے منایا کیا اسے دوری اختیار کریں گے اور نبی نے جو کچھ بتایا ہے ان تمام چیزوں کی تصدیق کریں گے کہ ہمارے جو کچھ بتایا ہے اس کو ہم سچ مانتے ہیں قیامت کی نشانیاں بتائیں یہ نشانی ہوگی وہ سب سچی چیزیں ہیں جنت کے بارے میں بتایا جہنت کے بارے میں بتایا بہت ساری چیزیں ہمارے نے بتائی وہی کے طریقے سے وہ سب کی ہم تصدیق کرتے ہیں وہ اللہ اللہ باس اور عبادت اللہ کی وہ ایسے کرے گی جیسے ہمارے نبی نے کیا ہے اگر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے عبادت کرو گے اس عبادت کو اللہ تعالیٰ مقبول نہیں کرے گا چاہے کتنا ہی انسان کو ہمیشہ ہونا جیسے توحید اگر انسان کے اندر ہے اور وہ اللہ رب العالمین کی خالص بات کرنے والا شرک کرنے والا نہیں ہے اللہ اس کے بعد کو قبول کرے گا لیکن اگر وہ مخلص نہیں ہے اخلاص کے ساتھ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد قبول نہیں کرے گا ایسے انسان کتنا ہی مخلص کیوں نہ ہو نبی کے طریقے پر نہیں عمل کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے بات کو قبول نہیں کرے گا نبی کی سنت بھی اہم ہے ضروری ہے اگر نبی کا طریقہ ضروری نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر نبیوں کو نہیں بھیجتا قرآن نازل کر دیتا دوران بھیج دیتا انجیل بھیج دیتا کہا لو اس پر عمل کر لو تو اللہ نے دنیا میں ہر زمانے میں نبی بھیجے اس لیے کہ نبی کے طریقے کو بھی اپنانا ضروری ہے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیں گے ہم کو ہدایت نہیں ملے گی صحیح راستہ ہم کو نہیں ملے گا تو ضروری ہے نبی کی سنت پر عمل بھی ضروری ہے یہی کرنا ہے توحید ہے یہی کرنے سرت اس کا تقاضہ یہی ہے کہ اسی کے مطابق ہمیں اللہ ہر براہمن کی بات کرنا نماز پڑھتے ہیں نماز کرتے ہیں ایک رکو ہوتا ہے ایک رکو ہوتا ہے اگر کوئی دو رقو کرے گا قبول ہوگا نبی کے طریقے کو چھوڑ کے دو سجدہ ہوتا تین سجدہ کرے قبول ہوگا کیوں بھائی زیادہ عزر ہے دو سجدہ کی جا تین سجدہ ہم کریں گے سجدہ بہت اہم عبادت ہے نہیں نبی کا طریقہ کے خلاف رہی ہاں جن نمازوں میں آپ نے دو رکو کیا وہاں دو رکو کرے گا کچھ نمازیں ایسی جن میں آپ نے رکو ہی نہیں کیا جنازے کی نماز میں وہاں رکو نہیں کیا جائے گا وہاں پہ رکو کرے گی جنازے کی نماز ہوگی نہیں ہوگی وہ نماز باتیں وہ, وہ نماز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی کوئی فائدہ نہیں آپ نے نماز پڑھی چاند گرہن سورج گرہن کی اس پہ دو رکو ہوتا ہے دو بارہ جرات ہوتی کیونکہ امان نبی کا طریقہ ہے تو جو طریقہ نبی کا اسی کے اوپر انسان کو عمل کرنا ہے تو یہ دین جو اللہ رت اللہ توحید ہے اس دین کو شرک کے شرکا کو صاف رکھنا ہے تبھی جا کر کے آگے جو میں باتیں میں آپ بتانا چاہتا ہوں تبھی جا کر کے آپ کو فائدہ ہوگا اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کے پاس کتنا بھی علم ہو آپ کے پاس کتنا بھی جاننے والے ہوں لیکن آپ کے ساتھ اگر شرک ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اللہ کے شروع کی ہماری کے اندر تہتر فرقیں ہو جائیں گی بادل پھر کے جانب کے اندر جائیں گے ان جانے والوں میں علماء بھی رہیں گے علماء سب سے آگے آگے رہیں گے کیونکہ علماء ہی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے قوم کے لوگوں کو یا اپنے ماننے والوں کو شرک پر لگا کر کے رکھا اسے سب سے پہلے جانب کے اندر جائیں گے عورتیں بھی عورتوں کے تعلق سے آتا ہے ناشکری کرتی ہیں لاٹ دان کرتی ہیں سب سے زیادہ ہم ان کو جہانب نے دیکھا ایسی حدیث آتی ہے کہ تین لوگوں سے جہنم کو روشن کیا جائے گا آگ بڑکائے جائے گی ان میں سے ایک آرم بھی ہوگا اللہ قسم سم قیدی سے کہ ایسا وقت آئے گا کہ جہنم کے دروازے کی طرف بلانے والے جو ہوں گے علماء ہوں گے وہ جہنم کی طرف بلائیں گے ان کی بات نہ ماننا ہے تو ان کی باتوں کو ماننا جو مذہب علماء ہوں گے جو کتاب اللہ عثمت رسول کو سرب سال کی فہر اور ان کے عقیدے کے مطابق سمجھیں گے اور اس کے اوپر عمل کریں گے ایسے لوگوں کی دعوت کو ماننا لہٰذا اپنے ایمان اور عمل کو عبادات کو شیر کی سب کو سامنا ہے یہی اصل دین ہے میرے بھائی بداعت سے پاک و صاف رہنا سنت کی تباہ پیروی کرنا ہماری سنت کافی ہے بدعات کی ضرورت وہاں ہوگی جہاں نقش ہو جہاں کمی ہو دین میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے بھی نے کوئی خیر بھی نہیں چھوڑا ہے کوئی شرط نہیں چھوڑا جسے لوگوں کو نہ منع کر دیا ہو دین بھی اللہ نے مکمل کر دیا لہذا اس میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے بداعت کی ذرا برابر گنجائش اس کے اندر نہیں ہے ہماری شریعت مردود ہے اللہ تعالیٰ کوئی نیا عمل یا عمل نیا نہ ہو اس کے اندر کوئی نئی چیت پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا تو یہ توحید اور زنت یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے اس کے غیر انسان جنت کے اندر نہیں جا سکتا ہے دین یہ کیسے سمجھے گی کی جو اللہ رب العمین نے ہم کو دیا اور آپ کو دیا ہے میں نے بتایا کہ ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو دین سمجھایا کہ نہیں سمجھایا صحابہ نے دین سمجھا اس کے اوپر عمل کیا اور جب ہمارے نبی نے فرمایا کہ اندر فرقے ہوں گے ہمارے نبی سے پوچھا گیا فرقہ جنت کے اندر میں؟, میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تو اس دین کو صحابہ نے نبی سے سیکھا صحابہ نے اس کے اوپر عمل کیا اللہ نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہمارے نبی نے صحابہ کو جنت کی بشارت دی اور صحابہ نے تاب کو بتایا تابعید تابعید کو سکھایا اسی طریقے سے کے کے اس اس اس جہاں بھی علم کی تعریف کی گئی ہے اس علم سے مراد شریعت کا علم ہے شریعت کا علم اس سے مراد ہے اس علم کو حاصل کرنا ہے اگر دین کو سمجھنا چاہتے ہیں اللہ محمد اگر تمہیں نہیں علم, علم سے اپی سے کیا آپ کہہ لیجیے کہ اللہ تعالی تو میرے علم میں اضافہ کر دے کو بڑھا دے بال میں بڑھانے کے لیے دعا نہیں سکھائی اللہ نب نبی کو علم میں اضافے کے لیے دعا سکھائی وقل رب ذدین علم تو اللہ تعالی کا دین کا علم حاضر کرنا یہ ہمارے لیے بےحد ضروری ہے طلب العلم علم کا طلب کرنا ہر بندے پر فرق ہے ہر مسلمان پر فرق ہے اللہ تعالی کے دین کا علم حاصل کرنا اتنا علم جس سے آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت صحیح معنوں میں کر سکیں اتنا علم کی آپ فتنوں کے دور میں شبہات کے موضوع میں یا شدہات کے موقع پر آپ دین پر قائم رہ سکیں اتنا اتنا علم دین کا ہر بندے کے لیے ضروری ہے اس سے کسی کو مفر نہیں ہے آپ اس کے علاوہ جو بھی علم حاصل کریں لیکن اتنا دین کا علم حاصل کرنا ہمارے آپ کے لیے ضروری ہے کیا آپ اللہ تعالیٰ کے عبادت صحیح معلوم نہیں کر سکیں سنت کے مطابق کر سکیں اخلاص کے ساتھ کر سکیں بداعت اور خرافات دوری اختیار کر سکیں قبر میں کیا سوالات ہوں گے ایمان کیا ہے اسلام کے ارکان کیا ہے اور اس طریقے سے جو بنیادی باتیں ہیں ان تمام بنیادی باتوں کا علم حاصل کرنا بےحد ضروری تو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرنا ضروری علم کن سے حاصل کریں گے وہ حاضر کریں گے علم علامہ گوگل سے نہیں حاصل کریں گے سوشل میڈیا سے نہیں حاصل کریں گے سوشل میڈیا سے علم حاصل کریں گے انسان گمراہ ہو جائے گا سوشل میڈیا پر یا گوگل میں نیٹ کے اندر ہر چیز موجود ہے ہر چیز اس کے اندر موجود ہے آپ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے آپ جا کر کے سرچ کریں وہاں پر اور سرچ کرنے کے بعد جو ہے جو نتیجہ نکلے آپ اس کے پر عمل کرنا شروع کر دیں میرے بھائی گمراہی گمراہی پھیلے گی وہاں پر حق باتیں کم ہیں گمراہیاں وہاں پر جاتا ہے وہاں پر حق کیا ہے صحیح بات کیا ہے اس کے جاننے کے لیے بھی آپ کے پاس علم ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم دیکھ لیں گے اس میں بہت اچھا لگتا ہے فلاں کا درد بہت اچھا لگتا ہے بہت اچھا بولتے ہیں ان کی زبان میں بڑی تاثیر ہے یہ میرے بھائی یہ سب یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں یہ سب بے بنیاد باتیں اسے نہیں دن سب غیر مسلم کی غیر مسلم بھی اچھی طریقے سے اپنی بات کو پیش کر سکتا یہ ہمارے لیے پیش کرنا سلم سالین کے عقید و فہم کے مطابق پیش کرنا لہذا ایسے علماء سے علم کرنا ہے جو سلم صالحین کے فہم کے مطابق دین کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے سوشل میڈیا پر جائیں اور کسی کا بھی درسا گیا آپ کو سننے لگیں بہت اچھا بولتا ہے, پوائنٹ جو پوائنٹ بات کرتا ہے ایسی بات کرتا ہے ایسی بات کرتا نہیں یہ سب میرے بھائیوں یہ سب چیزیں غلط ہیں کیونکہ دین کو علما سے سیکھنا اللہ رب العامن نے اپنے نبی کو دین سکھایا جیب امین کے ذریعے سے ہمارے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا صحابہ نے تعبیر کو سکھایا ایک کنکڑی کی کڑی ہے ایک سلسلہ ہے اسی طریقے سے ہمیں اللہ علم کے پاس جائیں اسے اللہ کے دل کے دل کا علاج کرتے اگر بڑے ہو گئے ہیں چھوٹے بچے ہیں ہمارے مدارس الحمد للہ اہل عدی مدارس بتالیس کے اندر بچوں کو بھیجیں مساجد کے اندر دروس ہوتا ہے دولات ہوتے ہیں دورات شریعہ ہوتے ہیں الحمد للہ سنا گیا کہ تین چار مسجدوں کے اندر دورہ آپ کے زیر حیدرآباد کے اندر ہوتا رہا ادھر الحمد للہ شریع روس ہوتے ہیں اور اس طریقے سے ہیں ہیں وہاں بچوں کو بھیجیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے دین کا کرنے نہیں خود آپ کا انتخاب کر کا کرتے ہیں اگر کسی کو ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا ہے یا کہتے کہ جا کر کے سن لو اور جو اچھا لگے تو مان لو ڈاکٹر بن جاؤ گے انجینئر بن جاؤ گے تو کوئی آج تک ایسا ڈاکٹر انجینئر بنا کالج میں ذریعے سے انجینئر ہو گیا یا جو ہے نیٹ کے ذریعے سے اور یوٹیوب کے ذریعے سے انجینئر ڈاکٹر بن گیا اگر ایسا ہو جائے سارے کالجز کو ختم کر دیا جائے سب کچھ بند کر دیا جائے ایسا نہیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا دین ہے یہ نبی کے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے علماء کے ذریعے سے جو علماء اس میدان میں ہیں اور جو علماء راسد الف علم ہیں کتاب اللہ اور سب رسول کو سلب ساری کے فہم اور عقیطے کے مطابق سمجھتے ہیں انہیں کے سے ہمیں دین کا علم حاصل ہے کیوں اس لیے کہ اگر کسی ایسے آدمی کے پاس جائیں گے جس کے عقیدے کے اندر گھمرائیے تو آپ کو کیا سکھائے گا اس کا جو عقیدہ ہوگا وہی سکھائے گا یہ پانی کا باٹل ہے یہ پانی اگر بتلا رہے گا اور اس سے آپ نکالیں گے تو میٹھا پانی نکلے گا صاف پانی نکلے گا یا گندا پانی نکلے گا گندا پانی نکلے گا تو آدمی کے دل میں اس کے سینے میں جو عقیدہ ہوگا جو دوسری چیز نہیں بتائے گا وہ گندا چشمہ ہے گندا کنواں ہے آپ اسے صاف پانی کی امید رکھیں صاف پانی نہیں ملے گا آپ کو ملے گا اس لیے صاف چشمے کو ڈھونڈیے صاف دنیا کو ڈھونڈیے جس پانی کے اندر کوئی گدلہ پتنا ہو آپ نہیں پتا کر سکتے گدلہ کیا ہے صاف کیا ہے آپ نہیں پتا کر سکتے اگر ابراہیم ہو جائے آپ کے پاس کیا ہاں بربادی کی تویز کر سکیں تو پھر آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوشل میڈیا سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن ہوتا یہ کہ ہمارے نوجوان لوگ ان کو تو کوئی علم نہیں ہوتا کبھی جاتے ہیں اور فرض کرتے ہیں خواہش کی جو ہے وہ سائڈ نکل آتی ہے روافذ کی سائڈ نکل آتی ہے آدمی کے پاس اگر علم نہیں ہے تو پھر بار بار اسی کو دیکھتا رہے گا ایک دن جو ہے وہ خارجی بن جائے گا رافظی اور شیعہ بن جائے گا اہل مداعت کس کا ان کی سائڈ دیکھنے لگا دیکھتے دیکھتے آدمی جس کے ساتھ رہے گا اس سے متاثر ہوگا کہ نہیں متاثر ہوگا اس سے ہوتا متاثر اس لیے کہا کہا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عطر فروش اچھی دوستی کی مثال آپ نے عطر فروش سے دی ہے عطر فروش سے اگر آپ دوستی کرو گے تو آپ کو عطر دے گی خوشبو ملے گی آپ کو اور اگر آپ لوہار سے دوستی کرو گے اور اس کے پاس جاؤ گے تو آپ کو لہوا ملے گا گرمی محسوس ہوگی چکانیاں آئیں گی آپ کے کپڑے کو جلا دیں گی یہی مثال ہے جو برے عقیدے کے لوگ ہیں برے مناج کے لوگ ان کے پاس جائیں گے وہی چیز آپ کو سکھائیں گے برا عقیدہ برا کو بتائیں گے ان کا جو عقیدہ اور بتائیں گے ظاہر سی بات ہے اور آدمی کی جو عقیدہ وہی بتاتا ہے لوگوں کو اس لیے اس کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہا جو مرح علماء ہیں اہل حدیث علماء سرفی علماء اور اہل تیس سلفی علما کون ہوتے جن کو ورلما ولما کہیں عالم وہ نہیں جس کوالم کہیں عالم وہ ہے جس کو ہے. ڈاکٹر, ڈاکٹر کہتے وہ ڈاکٹر ہے چندرما کو جاننے والا ہو گیا اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں ڈاکٹر وہ ڈاکٹر نہیں ہوتا ہے جو جس فیلڈ کے ماہر ہیں اس فیلڈ کے ماہر کی طرف سے اگر کسی کی توسیع کی جائے اور کسی کو کہا جائے کہ ہاں وہ بتائے وہ اس اس ڈاکٹر ڈاکٹر جیت وہ حاصل کرنا ہے جنہوں نے والما کے ساتھ علم حاصل کیا یہ نہیں کہ نیٹ میں پڑھ کر کے سرچ کر کے علم حاصل کر لیا اور, اور لوگوں کو درد دینا دیتا پھر رہا ہے اور لوگ اس کا در سن رہے ہیں اور اس سے متاثر ہو رہے ہیں. اگر آپ مدرسے کے پڑھے بھی ہیں وافظ اور خوارش کا بھی مدرسہ ہے تو آپ کی بھی تعلیم وہی ہوگی ہوگی है نہیں ہوگی وہی تعلیم آپ کی ہوگی وہی عقید اور آپ کا مناج ہوگا جب آپ ان سے علم حاصل کرو گے وہی چیز آپ کو دے گا تو तो ऐसी جو لوگ سوشل میڈیا یا واٹس ایپ کے ذریعے سے یا نیٹ کے ذریعے سے یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر بعد میں مفتی بن جاتے ہیں علامہ بن جاتے ہیں لوگوں کو طرف دینا شروع کر دیتے ہیں جبکہ وہ عالم نہیں ہوتے صحیح طریقے سے ان کو قرآن ایک عکایت پڑھنا بھی نہیں آتا کوئی ایک حدیث بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے ہیں ایسے لوگوں اللہ کے واسطے علم حاصل نہ کریں آپ دنیا کی تعلیم کے لیے تو اپنے بچے کو اگر آپ کو پڑھانا ہے تو کہتے ہیں بہت اچھا ٹیچر چاہیے اچھا استاد چاہیے کتنی بھی فیس لے لے ماہر چاہیے آپ کو نہیں رکھ لیتے آپ جتنی بھی فیس رہے اچھا اسکول چاہیے بڑا اسکول چاہیے جس کا معیار بہت اچھا چاہیے دنیا کے لیے تو ہم سب کو ڈھونڈتے ہیں لیکن دین کے لیے ہم یہ سب کچھ نہیں ڈھونڈتے جہاں سے کوئی دین مل جائے کوئی والا مل گیا پانچ نماز پڑھتا نے اس کو مفتی بنا لیا وہ بھی پتہ دینا شروع کر دیتا جو اسی طریقے سے نماز بھی نہیں پڑھ پاتا ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا ہے دائر رکھنا تو ہر پڑتے کے لیے ضروری ہے چاہے وہ عالم ہو چاہے عالم نہ ہو دائر رکھنا ایک نبی کی سنت طریقہ ہے یہ وہ سنت نہیں کہ اگر رکھو گے سو نہیں رکھو کہ ہو نہیں ہوگا یہ وہ سنت نہیں ہے یہ سنت طریقہ ہے نبی کا رکھنا ہر بندے پر فرد ہے ہر مسلمان پر فرد ہے ضروری داری رکھنا کرتا پائجامہ دے کر کے تو پہنا اور چڑھنے سے کپڑا نماز کا پابند ہے ہاں عالمی دین ہے کرنا شروع کر دیا نہیں یہ چیز غلط ہے یہ اس طریقے سے کرنا غلط ہے چیزیں پہنتی ہے پھر سے وہ علم کریں گے جو ورما ہے ان کے پاس جا کر کے بیٹھنا سے علم حاصل کرنا ان کے دروس سننا ان کے لیے جو دورات ہیں درس ہیں ان سے استفادہ کرنا چھوٹے بچے ہیں ان کو مدرسے میں داخل کرنا اور وہ مدرسے جو ہمارے اہل مدرسے ہیں جہاں سلفیت کے سنت کی گر کر کے دعوت دی جاتی ہے ان مدرسوں کے اندر بھیجئے وہاں سے آپ کو صحیح علم ملے گا وہاں سے خالص توحید اور خالص اجتماعی سنت کے درس آپ کو ملے گا اور کسی ایسی جگہ بھیجیں گے تو نہ ادھر کا گا نہ ادھر کا گا جی ہاں اس لیے یہ جو ہے کچھ لوگ کہتے بھی ہم تو مسلمان ہیں ہم کو الرجیز کہنے کی کیا ضرورت ہے سبھی کہنے کی ضرورت کیا ہے ضرورت آج کے دور میں اسلام کے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں رہے گی کیونکہ سارے الرجیز ہو جائیں گے سارے سبزی رہیں گے سب کتاب اللہ سب رسول اور شرم شالین کا مناج پر رہیں گے آج ہے اس کی ضرورت اس لیے کہ بہت سارے فرقے ہیں جب ایک ہی فرقہ جب آپ بہتر فرقے ضرورت ہے کیونکہ ان کے سب کے اوپر اسلام کا لیبر لگا ہوا ہے سب اسلام کے نام پر پیدا ہوئے ہیں کوئی دنیا کے نام پر نہیں پیدا ہوئے کہ اسلام کے نام پر پیدا ہوئے ہیں اسلام کا لیبر لگا ہوا ہے ان کو لہٰذا پہچان چاہیے پہچان کی ضرورت ہے آپ نے کہہ دیا میں اہل حدیث ہوں لمبا درس دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی بات میں سمجھ آئے گا کہ ہاں اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے جو شرک نہیں کرتا قبروں مزاروں پر نہیں جاتا خورا خرافات نہیں کرتا خالص سنت کی تباہ کرتا ہے توحید پر قائم رہتا ہے شرک نہیں کرتا یہ تمام چیزیں انسان کے ذہن میں ابھر کر کے آتی ہیں جو تمام عیدما کا احترام کرتا ہے حدیثوں کی جو پر عمل کرتا ہے سنتوں پر عمل کرتا اگر کسی کا بھی عمل اور قول نبی کی حدیث اور سنت کے خلاف ہو اس کی بات کو رد کر دیتا ہے اور نبی کی حدیثوں پر عمل کرتا نبی کے طریقے پر جس کی نمازیں ہوتی ہیں عبادات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انسان کو مختصر سر تعارف اور جامع تعارف کی کا عقیدہ اور ایمان کیا ہے ابھی پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کا نبی کے بارے میں عقیدہ کیا ہے آپ جو ہے کمروں پر جاتے گلی جاتے اور پر آپ کیا کرتے ہو یہ سب پوچھنے کی ضرورت نہیں معلوم ہو گیا کہ اہل حدیث ہے تو اہل حدیث کا مانا اور مطلب یہ ہوگا بس اس لیے آج ضرورت ہے اہل حدیث کہنے کی جب یہ امتیازات جب یہ سارے فردے ختم ہو جائیں گے میدل اسلام کے زمانے میں اس وقت یہ سارے الطاف بھی ختم ہو جائیں گے یہ الطاف کی پیداوار ہوتے ہیں وقت کی پیداوار اب یہاں اتنے عام لوگ ہیں اگر اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نام عبداللہ ہے آپ کا بھی نام ان کا نام بھی عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ ان کا نام بھی عبداللہ میں پکارتا ہوں عبداللہ صاحب ادھر آ جائیے کون عبداللہ آئے گا ہمارے پاس جب پانچ بچے ہیں پانچ لوگ ہیں سب کا نام عبداللہ عبداللہ عبداللہ عبداللہ اللہ پانچوں میں سے پھر کون آئے گا ہمارے پاس تو چاہیے نہ کچھ کہ میں کس عبداللہ کو بلانا چاہتا ہوں اس کا نام لینا پڑے گا اس کی اردیت لینی پڑے گی یا اس کے بارے میں بتانا پڑے گا وہ عبداللہ جو فلاں علاقے میں رہتے ہیں یہ عبداللہ جو فلاں مدرسے میں پڑھتے ہیں وہ عبداللہ جن کے والد کے نام یہ بتانا پڑے گا آپ کو ورنہ سارے عبداللہ ہیں کیسے ہمارے پاس ہوگی تو سارے اسلام کے دعویٰ کہتے ہیں تو کیسے ہوگی کہ کون اس اسلام کو مانتا ہے جو نبی کے زمانے میں تھا کون اس اسلام کو مانتا جو آج کا اسلام ہے آج کے اسلام کو لوگوں نے بہتر فرقے بنا دیا نبی کے زمانے کے اسلام میں ایک فرقہ تھا بس ایک جماعت تھی صحابہ کی ہمارے بھی ان کی تربیت کی ان کی تعریف کی انہوں نے اور وہ جماعت قائم رہی تو مزید پیدا ہو گئے تو کیسے تبیز ہوگی اسے لیے تمیز چاہیے کہ یہ کون سے کون سا ان کا عقیدہ کون سا ان کا منایا جائے مت کہیے کہ اہل حدیث بھی ایک گو ہے اہل حدیث فرقہ ہے کیونکہ فرقہ تو ہے اسلام کے اندر نبی کے زمانے سے فرقہ چلا رہا آپ نے کہا تہتر فرقے ہو گئے ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا تو اہل حدیث بھی فرقہ آنے کی وہ اس میں فرقہ نہیں ہے جس فانے میں اور لوگ فرقہ ہیں کیونکہ وہ اختلافات کی بنیاد پر پیدا ہوئی یہ تو اسی پر قائم ہے جو نبی کے زمانے کا فرقہ تھا تو فرقہ لفظ یہ کوئی نہ مقدس لفظ ہے نہ کوئی غلط لفظ ہے یہ, یہ ہر آدمی کے عقیدے اس فرقے کے عقیدے کے مطابق اس کی تائم کی جائے گی کہ فرقہ کیسا ہے ایک آپ نے سنا ہوگا کہ رومان ایک جماعت جس کا نام حزب اللہ ہے وہ حزب اللہ عزب شیطان کہتے ہیں تو حضب اللہ کہتے ہیں میں حضم اپنے آپ کو حزب اللہ کہتا ہے ہے کہ نہیں تو کیا حزب اللہ کہنے سے حزب اللہ ہو جائے گا نہیں ہوگا اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا عقیدہ کی تعلیمات کیا ہیں ان کے عقائد و مناش سے ہی دیکھنا پڑے گا نام رکھ لینے سے کوئی نہیں ہوگا تو اس لیے نام ضروری ہے یہ اور نام کے مطابق انسان کا عقیدہ و جو ہونا ضروری ہے لہذا اہل حدیث کہنا یہ کوئی فرقہ میں نہیں ہے جس جسمانے میں لوگ مراد کہتے ہیں کیونکہ زمانے سے فرقہ و جماعت چلی آ رہی ہے لہذا اس کی طرف نسبت کرنا یہ ضروری ہے اگر اس کی طرف نسبت نہیں کرتے ہیں تو اس کا مت لینے کی گمرائی ہے اس کی طرف نسبت اسلام کی طرف نسبت ہے اس کی طرف نسبت نہ کرنا اسلام سے برات ہے جیسا کہ امام البار رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سلفیت کی طرف نسبت کرنا اسلام کی نسبت نہیں اور اس سے برات کرنا اسلام سے برات رہی اسلام سے بے نہیں ہے یہ کوئی وہ فرقہ نہیں ہے جو اور فرقے ہیں جن کی مذمت کی گئی ہے یہ فرقے محمودہ ہے یہ فرقے ناجیہ ہے یہ یہ فرقے منصورہ ہے جس فرقے کی مدد کی گئی مان فرقہ جامت فرقہ قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہے گا اس کی یہ وہ طفعہ ہے لہذے جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں تو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم حاصل کرنا ہم کو انہی سے ہے میڈیا گوگل اور نیٹ کے کونے کونے میں ہوتے رہتے کہ ایک انسان جذباتی ہے دین کا علم حاصل کرنا چاہتا گوگل پر گیا سرچ کیا خبرش کی سائٹ پہ چلا گیا اب وہ اس سائٹ کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا مرتبہ اس نے شاہ کو کافر کہنا شروع کر دیا کہا دنیا میں کوئی مسلمان نہیں ہے اپنے ماں باپ کو بھی کہ... یہ سچا واقعہ ہے اپنے ماں باپ کو کافر کہا ماں باپ کو آ کے قتل بھی کر دیا اس نے کہا کہ کوئی مسلمان نہیں صرف مسلمان ہوں جی ہاں ایسے ایک واقعہ آتا ہے کوئی تابعی ہے یا طبی تعبی وہ کعبہ کا طباف کر رہے تھے تو دو تین لوگ تھے جو خوانصد لوگ تھے وہ بھی کھانے کا طباف کر رہے تھے تو جو ان کا سرمنا تھا دنیا میں صرف کوئی مسلمان کام نہیں ہے تو پھر اور سب کے سب کافر ہیں کوئی اور مسلمان نہیں ہے تو پھر اتنی لمبی چوڑی جنت اللہ نے بنا کر رکھی ہے اس نے کیا جا کر اس آدمی کو دیا قتل کر دیا اپنے جو ہے جو اس کا سرغنہ تھا امیر تھا اسی کو قتل کر دیا جو کہتا تھا کہ ہمارے تمہارے علاوہ کوئی مسلمان نہیں تو کسی کو کافر کہنا یہ بھی شریعت کے در جایا نہیں ہے کہ ہم سب کے اوپر تکفیر کا پتوا سب کا فلانے کابل پڑھانے کا بھی یہ علماء کا کام ہے یہ آپ لوگوں کام نہیں کسی کو کافر کہنا ہمارا کام صرف یہ ہے کہ لوگوں کو حکمت کے ساتھ توحید اور سنت کی طرف دین کی دعوت دینا سلب شارف کی عقیدے اور مناج کے مطابق یہ ہمارا کام ہمارا کام کسی کو کافی کہنا نہیں ہے یہ فلاں آدمی تو ایسا بھی ہو جائے کہ مولمان کو بھی لوگوں نے کئی گروہوں میں تقسیم کر دیا فلاں فلاں اس کے پاس دچاؤ, اس کے پاس کے پاس نہ سنو یہ ہماری جماعت کا آپسی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک ہی اس کے اندر کر دیتے ہیں چیزیں ہی. اگر وہ اہل حد میں سے نہیں ہیں اہل بات میں سے ہیں تو میرے بھائی پھر ان کے پاس انسان کو نہیں جانا لیکن اگر اہل حق ہیں کبھی کبھی ہو جاتا چند مسائل میں اختلاف نبی کے زمانے بھی میں سارا اختلاف تھا یا اگر تنظیمی امور میں اختلاف ہے تنظیمی امور میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے تنظیم کو لے کر کے تو اس میں بھی کرنا کہ نہیں ان سے نہیں حاصل کرنا گھران سے حاصل نہیں کرنا چیز یہ غلط ہے کیونکہ وہ صرف تنظیم کی بنیاد پر اختلاف ہے یا تنظیمی امور میں کچھ علم کے درمیان آپس میں نہ اتفاقی ہے لیکن دین سب کا ایک ہے منحص سب کا ایک ہے عقیدہ سب کا ایک ہے عقیدہ و منحص کے اندر کوئی گڑبڑی نہیں ہے لہذا یہ تفریق نہ کریں کہ ہم ان کے پاس نہیں جائیں گے وہ تو ایسا ہے فلاں ایسا یہ سب کرنے کی غلط پاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کا علم کرنا ہے اس کے لیے انسان کو محنت کرنا ہے اور دین سلف ثرین کے عقیدے اور منحص کے مطابق سمجھنا ہے ورما سے حاصل کرنا ہے گوگل میڈیا سے یا جو آج کل جو گوگل کے بہت سارے لوگ دیکھتے ہوں گے بہت ہے ایسے لوگ جنہیں بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں ایک انجینئر مرزا ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں جاوید کامتی ہے پاکستان یہ بھی پاکستان کا ہے اس کی اس کو لوگ فالو کرتے ہیں ہمارے ایل ساتھی ہمارے بہت سارے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں واضح ہو گیا میرے بھائی کی حارضی ہے محارجی ہے, محارجی ہے انجینئر مرزا کی تعریف کرتا ہے صحابہ کو برا بھرا کہتا ہے امیر ماویہ کے اوپر حفظ کی اور عثمان رضی اللہ تعلق سے اور دیگر صحابہ صاحب کے تعلق سے اس نے کتنی بڑی بڑی گستیاں کی لوگ سے ہی معاذ کرتے ہیں کہتے ہیں وہ قرآن حدیث کی بات کرتا ہے قرآن حدیث کی بات کرتا ہے ہر فرقے والا قرآن حدیث کی بات کرتا ہے کوئی ایسا فرق قرآن حدیث کی بات نہ کرے قرآن حدیث کے مطابق سمجھنا یہ قید لگانا ضروری ہے عقیدہ مناج خود کتاب ہے ہمارے اندر کوئی حکموز نہیں ہے کوئی چیز ہم چھپا کر کے نہیں رکھتے ساری بات لوگوں کے سامنے آیا اور عقیدہ اور لیکن اس بندے نے کیا, کیا؟ شروع میں لوگوں کو نہیں بتایا کہ میں کس عقیدے کام میں ہوں خدا کرتا تھا لوگوں کے سامنے آ کر کے اپنے گھر میں کر بھی، درس صرف اس اور صرف اس کے <gun> <gun> اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے نہ کسی مسجد میں جاتا ہے درس کے لیے نہ کہیں جاتا ہے اپنے گھر سے ساری گمراہی پوری دنیا کے اندر پھیلا اور اس کے پیچھے عوابط ہیں اور قرآن عقیدے کے لوگ ہیں اپنے تلاش میں رہتے ہیں, خیر کی ہیں کی جو بھی پیچھے بھانٹنا شروع کر دیتے ہیں اس پیشے شروع کر دی اور, اس کا بھی اور کسی اور سے جو اہل ہے یا جن کے مرحل کے اندر خرابی ہے وہ اس کا ٹارگیٹ نہیں تھا اہل حدیث جوان اندازہ یہ عقیدہ انسان ہے اور وہی بات نکلی لوگوں نے رد کیا وہاں کی علما نے رد کیا اور لوگوں کو رد کیا الحمد للہ تو میرے بھائی یہ سب ایسے لوگ ہیں ہوگا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں میں اور واقعی یہ کہ علامہ شیخ صالدہ اور عالم دین ہے اپردر بتایا کہ ایک آدمی صحیح بخاری پڑھ رہا تھا اور صحیح بخاری پڑتے پڑتے پڑتے ایک حدیث اور ایک ہے کہ بھی نے الحبت ہے جو حبت السودا ہے یہ ہر بیماری کی دوا ہے ہر بیماری کا اس کے اندر علاجا حبت, السعودہ حبت السعودہ کہتے کر کو بل کو جو ہے سودا کہا جاتا الحبت سودا اضاف سودا. سودا, سودا, سودا کالا دانا. سودا, کالا صاف ہر بیماری کا دمکی دبا ہے وہ باہر گیا سانپ تلاش کیا کالا سانپ ملا اسے مار کر کے کھا لیا کو زندگی لگا دیتے حدیث کو سمجھنے میں قرآن کو سمجھنے میں اس لیے ہمیں ایسے لا کے زمانے کا واقعہ ایک جن تھی جس میں کسی کو احترام ہو گیا سب سردی کا زمانہ تھا تو لوگوں نے کہا کہ کیا کریں پڑے گا کر اور مشین نہیں تھی کی کرنے. ہوگی. کہ پانی گرم کر لے بارہ آپ کی آواز ہوگی ہمارے سوال کیا تو کیا مارنے مار کو قتل کر دیا قتل کر دیا مارنے والا سوال تمہیں کسی کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو خاص طور سے بڑے معلما جو موجود ہیں ان کی طرف کی کیجیے ان سے علم حاصل کیجیے تب انسان ہدایت پر رہے گا اور اپنے آپ کو راہی سے بچا کر کے رکھے گا ورنہ اگر انسان ایسے ہی کتاب پڑھ کر کے اور گوگل کے ذریعے سے علم حاصل کرے گا تو اس کو راہی زیادہ آ جائے گی وہ اپنے علاقہ کسی کو عالم ہی نہیں سمجھے گا اور پھر غلط فتوے دینا شروع کر دے گا چاہے اس میں کتنی ہو چاہے کتنے اچھے سے اپنی بات کو رکھنے والا ہو یہ سب نہیں ہے میں یار یہ ہے کہ بعد کتاب اللہ اور سنت رسوم صحابہ تعبیر کے فہم کے مطابق وہ چیز ہونی چاہیے تو ایسے لوگوں سے ہمیں اللہ رب الامین کے دین کا علم حاصل کرنا ہے ایسے لوگوں کے میں جانا ان سے پوچھنا اگر نہیں ہم کو معلوم ہے خود مفتی نہ بن جائیں جو دل میں آ جائے وہ نہ کریں یہ سب برائی ہوتی کا دین ہے تو اللہ تعالیٰ اللہ علامین ہمیں اپنے دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق نہ چلائے اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم اور قائم رکھے اللہ شروع اور بداط اور ہم سب کو محفوظ رکھے اور اللہ اللہ نبی کی صنعتوں پر قائم اور قائم رکھے سلب سالین کے عقید و منحص پر قائم رکھے میرے بھائی یہ بہت بنیادی بات ہے اس کو یاد رکھیے گا کہ سلف سالین کیا عقید و مرحج پر ہونا چاہیے اور کیا عقید و مرح کے خلاف اگر کوئی بات ہے اس کو نہیں لیا جائے گا اسے رد کر دیا جائے گا کیونکہ قرآن کی تعلیم ہے وہ طبی سبھی لمن انا اللہ ماتا جی میری طرف انعامت دیا ان کے راستے کو اپنائیے حضرت اللہ تمام صحابہ منیبین کہتے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ان کے راستے کو اپنانا ہے اللہ رامی نے قرآن کی دوسری صورت میں گرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو سچے لوگ کون تھے صحابہ تھے سب سے پہلے وہی قرآن میں جہاں بھی سے. سب سے پہلے سے. لہذا راستے کو ہے. اللہ کے رسول کی مخالفت کی اور مومن کے راستے کی مخالفت کی جہنم بہت بری جگہ اس لیے صحابہ کے راستے کو چھوڑے گا انسان جہنم کے اندر جائے گا خوارج نے صحابہ کا راستہ چھوڑا ہمان کی کھماتے جہنم کے کتے ہیں وہ سے نکل کے جو باقی راستے ہیں کے دوان میر کے کا مطلب ہوا اور جنت تک, ہو تک جانے کا ایک ہی راستہ ہے جنت میں بھی ایک ہی ہوگی کئی نہیں ہوگی دنیا میں بھی ایک ہی شرارت ہے شرارت مستقیم دنیا کے شرارت مستقیم پر جو قائم رہے گا وہی آخرت کے پرسرات پار کر پائے گا وہی سرارت مستقیب ہے اسی سرے کو پکڑ لیجیے اس کا آخری آخرت کے ہے، جو سرے کو پکڑے گا وہی جنگت کے اندر جائے گا تو یہ سرار مستقیب تین ہے میرے بھائی کو سے آخر کرنا ہے صرفی اور اہل حدیث ان کے عقیدے اور منہج کو بنانا قائم رہنا تبھی صاحب کو جنت ملے گی یہی فرقے نازیا یہی منصورہ کوئی فرقے طاقف نہیں ہے اس کے علاوہ جی ہاں تو ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کا انوازن کرنا اللہ جدا ہے وہ محمد وسابف بین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ